ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے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 واختار موسى قومه سو رجلا سب فلما اخذتهم مر قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل کب قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّایَ أَتُهْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ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 تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے ستر نمائندے کو ہی سینا پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے گو سالہ پرستی کے جرم کی معافی مانگے اور اثر نو اطاعت کا عہد استوار کریں بائبل اور تلمود میں اس بات کا ذکر نہیں ہے البتہ یہ ذکر ہے کہ جو تختیاں حضرت موسا علیہ السلام نے پھینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو سینا پر بلایا گیا تھا حروج باب 34 اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو پھٹک کر الگ کر دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت کا عین ہے کہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہیں ان مواقع پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق و رہنمائی سے پاتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کی توفیق و رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق و رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش کے مواقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق و ہدایت پر منصر ہے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 اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے یعنی اللہ تعالی جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غذب نہیں ہے جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تمرد حد سے فضو ہو جاتا ہے الدین رسول نبی العم الدی جدید الع جیلی مروح بل میں عرو مرح بل موفی وے ہوں خبر ویو ہری ملئی مل خبر اسے التي كانت نئیم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 اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں حضرت موسا علیہ السلام کی دعا کا جواب اوپر کے فکرے پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد اب موقع کے مناسبت سے فوراً بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے تقریر کا مدعا یہ ہے کہ تم پر خدا کی رحمت دازل ہونے کے لیے جو شرائط بس علیہ السلام کے زمانے میں عائد کی گئی تھی وہی آج تک قائم ہے اور دراصل یہ انہی شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ تم سے کہا گیا تھا کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نافرمانی سے پرہیز کریں تو آج سب سے بڑی بنیادی نافرمانی یہ ہے کہ جس پیغمبر کو خدا نے معمور کیا ہے اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے لہذا جب تک اس نافرمانی سے پرہیز نہ کرو گے تقوا کی جڑ ہی قائم نہ ہوگی خواہ جزیات و فروعات میں تم کتنا ہی تقوہ بھگاتے رہو تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے زکات بھی ایک شرط ہے تو آج کسی انفاق مال پر اس وقت تک زکوات کی تعریف صادق نہیں آ سکتی جب تک اقامت دین حق کی اس جد و جہد کا ساتھ نہ دیا جائے جو اس پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی ہے لہذا جب تک اس راہ میں مال صرف نہ کرو گے زکوات کی بنیادی استوار نہ ہوگی چاہے تم کتنی ہی خیرات اور نظر و نیاز کرتے رہو تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں تو آج جو آیات اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہیں ان کا انکار کر کے تم کسی طرح بھی آیات الہی کے ماننے والے قرار نہیں پا سکتے لہٰذا جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ گے یہ آخری شرط بھی پوری نہ ہوگی خطورات پر ایمان رکھنے کا تم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ بہت مانی خیز استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو امی جنٹائلز کہتے تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوقی تسلیم کر لیں چنانچہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لئے سا علیہ نہ فل امی عمران آیت 75 یعنی امیوں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے مثال کے طور پر تورات اور انجیل کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں استثناء باب 18 آیت 15 تا 19 متی باب اکیس آیت تینتیس تھیالیس یوہنہ باب ایک آیت انیس تا اکیس یوہنہ باب چودہ آیت پندرہ تا سترہ اور آیت پچیس تا تیس یوہنہ باب پندرہ آیت پچیس چھبیس یوہنا باب سولہ آیت سات تا پندرہ اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے یعنی جن پاک چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے وہ انہیں حلال قرار دیتا ہے اور جن ناپاک چیزوں کو یہ لوگ حلال کیے بیٹھے ہیں انہیں وہ حرام قرار دیتا ہے وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے یعنی ان کے فقیحوں نے اپنی قانونی مشگافیوں سے ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے توجہ کے مبالغوں سے اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور خود ساختہ حد و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دوار رکھا ہے اور جن جکر بندیوں میں کس رکھا ہے یہ پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے